جو سب شیر کیا ہوتا ہے آپ ذرا یہ فرمائیے کہ شیر آخر ہوتا کیا صاحب شیر کہا نہیں جاتا ہے کس کی ہے جو شیر کہے جو شخص یہ کہتا کہ میں نے شیر کہا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے شیر اپنے کو کہلواتا ہے ایک کیفیت کا نام ہے جو تاری ہوتی ہے اور اس جب وہ کیفیت تاری ہوتی ہے تو ہمیں ہوش نہیں ہم نہ کسی کے باپ ہیں نہ کسی کے بیٹے ہمیں دنیا سے کوئی تعلق نہیں वो कैफियत है कभी आंसू आते हैं वो शेर बन जाते हैं कभी तवस्तुम आता है वो शेर बन जाता है कभी हैरत होती है वो शेर बनता है कभी फिक्र में गोता लगाते हैं वो शेर बनता है जो सब वो एक महबी अदीब का कहना है कि वेल देन वट इज पोट्री तो मेरा झाती सा एहसास भी यही था कि हमने शेर के बारे में इतनी तावीले सुनी है کہ صاحب شیر یہ ہوتا ہے شیر یہ ہوتا ہے <tap> ایک حرف آخر آپ سے ہم چاہتے تھے کہ <tap> پس شیر ہے قیفیت باطنی کے اظہار کا نام اور وہ بجبر آتی ہے جیسے الہام یا وحی کو قسمہ لیجئے وہ ہمارے قابل کی جی نہیں لیکن جوشتب شیر بہرحال ہمارے معاشرتی رویوں ہی سے پیدا شدائی کی صورت ہوتی ہے ہم اپنے معاشرے میں جہاں زندہ ہیں وہاں ایک سوشل بین ہونے کی حیثیت میں اپنے تاثرات تو باہر ہی کی دنیا سے لیتے ہیں हाँ. تو باہر کی دنیا کے جو اثرات شیر میں جھلگتے ہیں हुँ. تو کیا آپ اس کو شائری نہیں کہیں گے <laughs> کہیں گے کہیں گے شائری باہر کی اثرات میں اگر ڈوب گیا ہے واقعی پورے طور پر تاریخ ہوئے ہیں تو وہ کی شائری یہ تو حکم نہیں لگا کہ یہ شائری ہے یا نہیں شہری جس کو ایک تو پویٹری ہے ایک پویسی ہے پویسی اگر جو اسب آپ کے ہاں یہ ایک بلند آہنگی جو ملتی ہے یعنی مختلف روایتیں ہیں یعنی بلند آہنگی کی روایت ہے ہمارے یہاں شعور کی ایک روایت ہے हم. اور اس قسم کی جو روایتیں ہیں تو بلند آہنگی جو ہے آپ کا ایک انداز کہنے کا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یعنی شعر کو اگر اس بلند لہجے میں نہ کہا جائے تو وہ لوگوں تک پہنچے گا نہیں یا وہ مؤثر طریقے پر اصل میں ہوتا یہ ہے کہ خیالات اور الفاظ جس خاندان کے خیالات ہوں گے اسی خاندان کے الفاظ آئے گا. جی جی اگر آپ کے فکری خیالات ہیں تو وہ اسی خاندان کے فکری الفاظ کے خاندان کے الفاظ ہیں آپ منظر کہہ رہے ہیں تو پھر زبان اور خیال کے خاندان الگ الگ بٹے میں جس ٹولی کو لے کے چلیں گے اس ٹولی کے الفاظ آپ کے ساتھ آئیں گے یعنی دانشوری کی جو روایت ہے وہ بھی تو ایک اپنی حیثیت رکھتی ہے ہاں ہاں تو دانشوری کی روایت میں بلند آہنگی شامل نہیں ہونی چاہیے کہ. ہم اس کا قطعہ نہیں کر سکتے ہیں خیالات کی رو اگر ہمیں بللہان کے مجبور کرتی ہے تو ہم وہی کریں گے اور خیالات کے رو اگر بہت سیدھے سیدھے ہندی کو طرف جا رہی ہے دھیمال آجابی تو ہوتا ہے نا بات وہ بھی ہے ہم نے اپنی عمر گمائی سجنی پھر بھی ہاتھ نائی یہ بھی شاید یہ جو اس اب یہ بتائیے کہ آپ نے آپ کا مرتبہ جو شاعری میں ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ بھی شیر کے حوالے سے کہنا تھا وہ آپ کہہ چکے جی نہیں میں نے اب تک میں جو دیکھا ہے تو میں نے دیکھا ہے جو اصل لیا وہ نہیں کہہ سکا میں نے پچیس فیصد یعنی وہ کیا ہے جو آپ کا مزید کہنا چاہتے ہیں؟ وہ بیان نہیں کیا جا سکتا ہے کون سمجھے شیر یہ کیسے ہیں اور کیسے نہیں دل سمجھتا ہے کہ جیسے دل میں تھے ویسے نہیں یعنی یہ کوئی اعتقادات کے حوالے سے آپ بات کہہ رہے ہیں نہیں بلکل کیا کیا ہے؟ نہیں جو احساس، احساسات کی دنیا بہت بڑی ہے الفاظ تو سواری ہیں ہمارے احساسات بالکل بجا بے شمار خیالات اور احساسات ہیں سواریاں یعنی ہی کہ نہیں تو ہزاروں خیالات مفلو دیو کے رہ جاتے ہیں سواریہ نہیں ملتی جی جی. کوئی زبان اتنی طویل نہیں ہے کہ ہمارے, ہمیں پورے آ, مفہوم کو عدا کر دے یہ وضائی ایک روایت ہمارے یہاں شیری ادب کی جو ہے آ. وہ بھی ہے کچھ جدید تحریکیں ہیں ہمارے یہاں پر جی. تو آپ بنیادی طور پر کیا سمجھتے ہیں کہ اس روایت کو آگے بڑھانے کا کوئی سلسلہ بہتر روایت سے آپ کا مقصد کیا ہے یعنی جو شیری روایت ہم نے قدامت یعنی ایک تو ماضی کو ماضی میں زندہ رہنے کا احساس ہوتا ہے ایک ماضی کو آج کی زندگی میں بھی زندہ کرنے کا ایک احساس بہت سے لوگ لکھنے والوں کے ہوتا ہے یعنی ماضی پرستی کہہ لیجیے کہ آ, میں ماضی سے رشتہ ستا رکھنا ہوں لیکن میں مستقبل کا آدمی میں مستقبل سے زیادہ وابستہ رہنے چاہتا ہوں حال تو ہے ہی نہیں کچھ حال تو ایک وہم ہے حال محض ہے اور ماضی سے میں اس میں نہیں جاؤں گا کہ دول پیچھے کی طرف ہے گردشیاہ نیام تھی میں گردشیاہ نام کو آگے لے جانا چاہتا ہوں نظم نظم کے بعد پھر آزاد نظم اور اب تو نصری نظم کا زمانہ چل رہا ہے جو نوجوان لکھنے والے تو شیر کا یہ جو سفر ہے اس میں اصناف کی تبدیلی جو ہوئی وہ ظاہر ہے کہ موضوعات کی ضرورت کے تحت ہوئی تو آپ اس سفر کو کس طور دیکھتے ہیں کہ آیا یہ سفر جو ہے جو اب نسری نظم تک پہنچ چکا ہے یہ اس تسلسل میں آگے کوئی امید نہیں رکھتا ہمارے امید ہے آگے چل کے کچھ نہ کچھ امید ہے بڑے آدمی آ جائیں گے تو بہت امید ہے سب بڑا آدمی جو بھی کا اظہار ادیب و شاعر نہیں ہے تو کچھ کو ڈالے آگے نہیں بڑھے گا ٹٹو نہیں بڑھے گا صاحب شیر کہنے کا جو ایک بنیادی شیر صرف موزوں تباہ کہنا موضوع تباہ آدمی اور ہوتا ہے ہر موضوع تباہ ہوتا ہے لیکن ہر موضوع تباہ شاعر نہیں ہوتا ہے یقیناً یہ بات تو ہے نہیں جیسے غزل پہ جو دراز ہے کہ صاحب وہ کافی ردیفی کی پابندی جو ہے وہ شاعری نہیں ہے تو اس طور جو سلسلے آزاد نظم کے اور نصری نظم کے چل رہے ہیں تو ان سے تو کم از کم آپ کو یہ توقع ہونی چاہیے کہ آئندہ اردو غزل یا اردو شیر جو ہے غزل کو تو خیر چھوڑی آپ اردو شیر جو ہے یا اردو نظم جو ہے وہ یقیناً بھرپور ہوگی ہماری روایت کی صداد کو بھی دیکھتے ہوئے اور ماضی کے بعد حال کو بھی دیکھتے ہوئے صورت آئے گی بے شک لیکن وہ ہم سے مختلف ہوگی یا ایک بد کو پھر ما مور لطف بے قران تو نے کیا ایک بدھ کو پھر معمور لطفے بے کران تو نے یہ مجھ پر کیا ستم ڈھایا خدا اے ان سجان تو نے محبت کے شرارے دے کرے ایک اٹھتی جوانی کو جلا ڈالا میری نگی کا خانمان تو نے کسی نوخیز کے اڑتے ہوئے آنچل کی برش سے میری جے بے تم کنت کی دجیا متا عقل کو میری نگاہوں میں سبک کر کے ملا دی خاک میں افکار کی جن سے نے انی دیکھی جو میری سی نئے آیا تو افسوں پر تو دل کے پار کر دی ایک مکھلے کی سنا نے میرے آگے روکے رخو, رخو گے سو کی دیواریں کھڑی کر دیں میرا دھاوا جو دیکھا سو لامکا تو نے جو لامکاں ذات کو میں آندھیوں کی زب پر لے آیا مسلط کر دیا آنکھوں پزلفوں کا دعا تو نے سبق لیتے مجھے دیکھا جو خارو خس مکتب میں مجھے الجھا دیا سرو و سمن کے درمیان مجھے گرم عمل جب چلچلاتی دھوپ میں پایا میری جانب گھڑ گڑتی بدلیاں جو کاٹے میری منطق کے چبھے کلبے عقائد میں تو دے دی پھول سی باہوں کی مجھ کو نے نمت پوشی پکانے ہو گئی جب پختگی میری تو میرے دوش کو دے دی قوائے پر نیاں تُو نے میرے سینے کے شولوں کو جو کجلاتے ہوئے دیکھا تو ایک اللہ کے دل میں بھر دیا سوزے نیاں تُو نے میرے انفاس سے اٹھتی نہیں اب نکھتے گلوی کیا احسان ڈھالے دشمنے تابو دعاں تو نے مجھے آغوش ستم کو تنگو تم دے برنائی میں بھچوا کر میری فرزانگی کی طور ڈالی پسनियां تو نے جو میں گرجا سرابے دی کے متوالوں کی عقلوں پر تو مشکو بخدی بخش دی منہ سے رواں تو جوابی رات میں طے کر جوابی راہ میں طے کر چکا اقلی میں حکمت کی تو پہنا دی مجھے زلف رسا کی بهڑیاں تو نے موقف قل کر چکا میں در جب ماہ نے سماعت کا تو نازل مصدق کر دی یہ قنیلی نغمہ خا نے میرا پتھراؤ جب دیکھا فراز عرش کرسی پر تو دل میں کھو دی میرے نگینوں کی دکھا تو میں نے سلح کر لی زوف پیری سے تو کلکا دی میرے سر پر جوانی کی کماں میرے تبلے بغاوت کی گرج پہنچی جوتا تا گردوں تو رشوت میں عطا کر دی کنکتی چوڑیاں جہاں چاہتے ہوئے دیکھی حرم کے آشیانے پر گرادی جوش کے سر پر کروڑوں بجلیاں تو نے